اور تمہارے پاس جو نیمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچت ہے تو اسی کی طرف پناہ جاتے ہو پھر ایک صفر نو